بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان بیان کی اللہ تعالیٰ کے لیے ہر اس چیز نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں العزیز الحکیم اور وہی بہت زیادہ غالب اور کمال حکمت والا ہے یا یو اللہ دینا آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لما تقو کیا تم کہتے ہو مال تقالون جو تم نہیں کرتے کابورہ مقتن عند اللہی بہت زیادہ بڑی بات ہے ناراضگی کے اعتبار سے اللہ کے ہاں انتقولو کہ تم کہو ما لا تفعلون جو تم نہیں کرتے ان اللہ یقین اللہ تعالی یحب اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے یقاتلونا جو قتال کرتے ہیں فی سبیلی ہی اس کے راستے میں سب صف سف باندھ کر کا انا گویا کہ وہ بن بنی عمارت ہے مرسوس سیسا پلائی ہوئی وہ ایک مُوسَى موسا اور جب کہا موسا نے قومی ہی اپنی قوم کو کیوں تم مجھ کو تکلیف دیتے ہو وقت تعلمون اور تحقیق تم جانتے ہو انی رسول اللہ علیکم کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف فلما ذاؤ جب وہ ٹیڑے ہو گئے عذاب اللہ کلو اللہ نے ٹیڑا کر دیا ان کے دلوں کو اللہ اللہ تعالی لا دل القوم الفاسقین نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو عیسی بن مریم اور جب کہا عیسی بن مریم نے یا بنی اسرائیل بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف مصدق بین بیندیا تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو میرے سامنے ہے منتوری طورات سے وہ مبشرن اور خوشخبری دینے والا بھی رسول ایسے رسول کی یہ احمد, احمد ہے پلنگ نہ تو جب آئی ان کے پاس قال نے کہا ہا یہ جادو ہے واضح ومن ازلم اور کون زیادہ ظالم ہے اخترا اللہ القادبہ جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ وہلامی اور وہ بنایا جاتا ہے اسلام کی طرف واللہ اللہ تعالیٰ ظالمین نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو یوریدون وہ چاہتے ہیں کے بجھادے اللہ کے نور کو بھی ہم اپنے منہوں سے واللہ اللہ تعالیٰ متم و نوری ہی پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو وار حلقاف رون اگرچہ کافی لوگ نا پسند کریں وہ و ذات ارسدہ رسولہ ہو جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا ہدایت کے ساتھ وہ دین الحقی اور دین حق کے ساتھ لی ہو تاکہ اس کو غالب کر دے الگ دینی کلی ہی تمام تب دینوں پر وَلَوْ قَرِهَا الْمُشْرِقُونَ اگرچہ ناپسند کریں مشرک یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو حَلْ اَدُلُّكُمْ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں عَلَىٰ تِجَارَتٍ ایسی تِجَارَتْ پر تُن کم جو تم کو نجات دے من عذاب ان علیم دردناک عذاب سے ہی، تم ایمان لاؤ اللہ پر و رسوی ہی اور اس کے رسول پرو پر سبھی اللہ, اللہ کے راستے میں بی تمہارے لیے بہتر ہے انکن تم, تعلمون اگر تم جانتے ہو یا تمہیں تمہارے گناہ وم اور تم کو داخل کرے گا جنتا تین باغوات میں چلتے ہیں من تحت الانہارو جن کے نیچے سے دریا و مساکنا طیب اور مسکن ہیں باقیدہ پاک فی جنات عدن کی والے باغات میں رالک الفوز العظیم یہ کامیابی ہے بہت بڑی موقلا اور ایک دوسری چیز پونہ جس کو تم پسند کرتے ہو نصر من اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و فتح قریب اور قریب فتح پبشر المؤمنین اور خوشکبری دے دیجئے مؤمنوں کو یا ایوہ اللہ دینہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو پونوں ہو جاؤ بن جاؤ انصار اللہ اللہ تعالیٰ کے مددگار کما قال عیسی بن مریمہ جس طرح کہ کہا عیسی بن مریم نے للحوارینا حواریوں کو من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف قال الحوارینا کہا حواریوں نے نقل انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں ف آمانت من بنی اسرائیل پس ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے و کافارت اور کفر کیا ایک گروہ نے فیطن اللہ دینا آمانو تو ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے عدو حدم ان کے دشمن کے خلاف فسب پس وہ ہو گئے ظاہرین غالب آنے والے